میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جبل بلے سور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار سور واقع ہے اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ غار سور کی طرف سفر کرتے ہیں تھوڑا طویل سفر ہے ہمت نہ ہاریے گا چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے حسن و جمالے مستعفی مرحاب عز وے مستعفی مرحاب عز و جلالے مستعفی مرحاب ہم چلتے چلتے چلتے پہاڑ پر کافی آگے آ گئے مگر اب آ کے پتا چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے ابھی تو سیڑیاں بھی بنائی گئی ہیں کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے اب میرے اکال اشراۃ اسلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے خوف کا عالم بھی تھا کفوار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی آگے کا سفر کیسے ہوا ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں سانو یار غار دوست کچھ حضور توڑا چاہیے غار سور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں جی ہاں اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں جس غار میں ہم بیٹھے ہیں لیکن ہم کہیں ہمارے آکا علیہ اسلات السلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے میرے آکا نے یہاں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کی گود میں آرام کیا کہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ اپنا گندا وجود لے کر آ گئے کہ جہاں نبی پاک علی اسلطلام کے مبارک قدم لگے آدی لیا نین جڑیاں قدیس سرست وی لگوی لگ ہی دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجیے زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے مجھے قدر دش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کت ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدینہ منورہ کا سفر جب بھی کیا جائے بڑا ہی سونا بڑا ہی دلاویز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں آج کے سفر میں بالخصوص ہجرت مدینہ کا وہ راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ ہمیں کچھ ایسے اسلامیں مل گئے ہیں جو اس راستے پر جا چکے ہیں کئی مقامات انہیں معلوم ہیں لمحہ لمحہ کوشش کریں گے اس سفر کی داستان آپ کو سناتے رہیں میرے آقا علی صلاحطلام نے ہجرت کے سفر میں اسوان میں قیام فرمایا کتابوں میں یہ ملتا ہے پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے سے گئے وہ واقعات کیا تھے سب آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں با ادب حاضری عطا فرمائے یہ سفر ہماری بکفورت کا ذریعہ بنا دے قدم قدم پر ہمیں برکتیں عطا فرمائے مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہماری دعا ہے رب کریم آپ کو بھی یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے مدینے تیار ہے پہلے ہم نے جانا بیرناکا پہ ٹھیک ہے اسفان میں ہے بیرناکا بیفل پہ پھر امر محبد پہ روڈ سے کتنا ہٹ کے ہے جو بی ہے تقریباً ایک کلو میٹر ہوگا اور جو امر محبل والا واقعہ وہ تقریباً دو سے تین کلومیٹر میٹر ہوگا مین روڈ سے پرانے روڈ سے جائیں گے نا اچھا ہر روڈ سے دو دو کلومیٹر میٹر دور تقریباً یعنی ہم پہلے جائیں گے آسمان میں بیچ اچھا اب یہ جو آسمان ہے وہ یہاں سے کتنا کلو ہے تقریباً دس سے پندرہ ہوگا ٹھیک ہوگی ہم پہلے بیرطفل بیرے ناکا اور پھر جو ہم وادی کو دہشت جائیں گے پھر اس کے بعد ہم بدر چلیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے یا آپ گاڑی چلائیں گے پیچھے آپ آئیں اتنا دور سے تو میں ضرور بیٹھوں گا کے ساتھ آگے پیچھے پھر ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب ظاہر مدینہ شریف کی روانگی ہے سبحان اللہ تو ان میں دونوں بسز میں تھوڑی تھوڑی دیر آتا گا ہمارا انشاءاللہ یہ کافلہ کچھ مقامات پر رکتے ہوئے جائے گا تو انشاءاللہ اللہ مختلف زیارتیں کوشش یہ ہے کہ ہم ہجرت مدینہ کا جو سفر نبی پاک علیہ الصلاط والسلام نے فرمایا ان مقامات کی زیارت کرتے کرتے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں تو یہ بڑا مبارک سفر ہے راستے بھر درود پاک پڑتے رہیے فضول باتیں نہ کیجیے آئیے سفر کی دعا پڑھ لیجیے السلط و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الحمد للہ سبحان اللہ سخر لنا هذا وما کنہ لہو مکرینین و انار لمن کلیبون السلاۃ وسلام علیک و یا نور اللہ, اللہ, اللہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے, اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا کرم میں جاتے باری اتاری گو تاری تیرا کرم ہے ذاتے باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں تاری اب ہم جا رہے ہیں یہ راستے میں اسفان اسفان میں رکتے ہوئے ہم جو ہے پہنچیں گے کدیت اچھا پھر کودیت کے بعد جوحفا ہے جوحفا میں ہم کدیت سے ہی جا سکتے ہیں یہ راستے میں جوحفا آئے گا اچھا بدر شریف جو ہے یہ روڈ پر ضرور ہے مگر ہجرت کے راستے میں نہیں ہے چار آقا اس سے ہٹ کے تشریف لے گئے تھے لیکن غار سور یہ ساحل سے گئے بطن مرہ اور یہ اسفان بھی ہم جا رہے ہیں اور پھر خیمہ ام مابت پہلے جو نام تھے جو کتابوں میں نام ہیں وہ اب نام نہیں ہیں وہ نام چینج ہو گئے ہیں اس کے لیے تلاش ہے ان لوگوں کی جو ہمیں پرانے ناموں سے متعلق کچھ بتائیں اور ہم ان جگہوں تک پہنچ پائیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا نکلے ہیں سرکار کے راستے میں انشاءاللہ امید ہے کہ مدد بھی ہوگی اللہ مربی یسر ولا تور وطم بم علینہ خیر یا فتح و کا اللہ تعالیٰ کے مدد کی التجا کرتے ہیں کہ یہ سفر بھی آسان ہو اور جو ہمارا مقصد ہے ہم ان مقامات تک بھی خیریت سے پہنچ سکے سلو الحیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ میرے مدری متی میرا مدد مدینہ Thank you. اور پیارے اسلامی بھائیوں اسوان میں موجود ہیں اب یہاں آ کر راستہ اندر تو ہم آ ہیں بسے لے کر لیکن اب راستہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور مٹی ہے وغیرہ ہے تو بسے کھڑی کر کے اب کچھ اسلائد میں پیدل جا رہے ہیں اور کچھ ہم گاڑیوں میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ مناظر وہ مبارک کنواں جو نبی پاک علیہ سلاطو اسلام کی مبارک اونٹلی کی برکت اور پیارے آکا علی اسلام کا موجودہ ہے یہ پہاڑی ایریا ہے مگر وہاں آج بھی پانی موجود ہے اس پانی سے برکتیں بھی لیں گے اور آپ کو بھی اس کا انتظار کروائیں گے ہم تھوڑا سا راستہ بھی بھول گئے کچھ اسلام میں وہاں پہنچ گئے اس جگہ پر تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم بھی پہنچ جائیں گے ریگستان ہے چاروں طرف پورا پہاڑی ایریا ریگستان والا ایریا جس کو آپ کہیں اور یہاں پانی کا نکلنا بتایا جاتا ہے کہ یہاں دو سو فٹ کی بورنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ ماشاءاللہ نبی پاک علیہ صاحب اسلام کی برکت سے پانی جو ہے یہاں پر نکلا ہے آپ ہمارے قافلے کا منظر دیکھیں پیدل ماشاء دیوانے اور شاہکان رسول آ رہے ہیں الحمد اور برکت لوٹیں گے ان شاء اللہ منظور ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین ایک نئی عجیب و غریب اور مقدس زیارت الحمد للہ اس وقت ہم اسفان کے اس پرکیف مقام پر موجود ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسفان جب ہم نے کتابوں میں دیکھا ہجرت کے سفر کے بارے میں معلومات کی تو یہ پتا چلا کہ نبی پاک علیہ صلاحت وسلام اسفان بھی تشریف لائے اور ہجرت کے اس راستے میں میرے آکا علیہ السلام کے ساتھ صدیقی اکبر رضی اللہ و تعرن بھی تھے اور پیارے آکا علیہ اصلاۃ السلام اور صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ اونٹنیوں پر سوار تھے بیر عربی میں چشمے کو کہتے ہیں اور ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام یہاں تشریف لائے اور آپ نے کچھ اپنے ہاتھ مبارک اس جگہ پر لگائے تو یہاں سے پانی کا یہ چشمہ جاری ہو گیا یہاں دو سو فٹ جا کر بورنگ سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے مگر یہ چند فٹ بلکہ میں یہ کہوں کہ زمین سے ہی پانی نکل پڑا ہے چند انچ کے فاصلے پر اور میٹھا پانی ہے اور پھر یہاں پر کئی لوگوں نے تجربے کے طور پر قریب میں خدائی کی تو ایک ڈیڑھ فٹ کھودتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے پانی بھی میٹھا ہے تو الحمد للہ میرے آکار اس یات وسلام کے مبارک سفر میں جا بجا موجوزات کا ضہور ہوتا گیا یہ جگہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے جب تک کوئی مقامی ساتھ نہ ہو الحمد للہ یہاں ہمیں حاضری کا شرف ملا آسمان کے علاقے میں بیرے یعنی اونچنی والا چشمہ جو ہے یہ مشہور ہے اس ایریا میں سبحان اللہ اس پانی کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے جس طرح اس پانی کو دیکھنا اسے چھونا نصیب کیا ہے میرا مولا ہمیں حوض کوثر پر نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کے ہاتھوں جام کوثر بھی عطا فرمائے سارے قافلے والے اس پانی کی برکتیں حاصل کر و و لیجیے آپ کو قریب سے میرے مسز کا بھائیوں وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے پوٹس کہلیں چھوٹے چھوٹے کنویں کہلیں کہ لوگوں نے کھودا اس میں سے اور پانی نکل آیا سبحان اللہ کافلے والے اس پانی کی برکت لے رہے ہیں آئیے آپ کو وہ قریب سے جا کر دکھاتے ہیں حبیب اللہ پانی کھا رہا ہے بالکل یہ میٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیار اسلام پہ پانی کے گویا کنویں نکل رہے ہیں اور پانی یہاں سے چل رہا ہے لوگ بوتلیں بھر کے لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ شکار رسول اللہ تعالیٰ میں اس جگہ کی مبارک جگہ کی برکت فرمائے آئیے مل کر اس جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ کر لیتے ہیں یا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ حبیب لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے بیر تو گواہ ہو جا اے فضا تو گواہ ہو جا میں مسلمان ہوں حنفی ہوں قادری ہوں اتاری ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلحیب اچھا بزرگ آ گئے ہمارے آپ محت ڈولے پیدل <سؤال> تو نہیں ہے میں بالکل دھوتا ہوں اٹھا کے دیتا ہوں بات پتا چلیے کہ عرب کے لوگ جب کسی مرد کی قبر ہوتی ہے تو سر کی طرف ایک پتھر لگاتے ہیں اور اگر کسی عورت کی قبر ہو تو سر اور پیر دونوں طرف پتھر لگاتے ہیں تو یہاں کچھ قبریں بھی ہیں پرانی جن پر کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی عورت کی قبر ہے دو پتھر لگے ہیں اور یہ ایک پتھر ہے تو یہ مرد کی قبر ہے اب مقبرہ جو لکھا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے قبرستان ہی کی نشانی انہوں نے کی ہوگی پہلے مل کر پھر ہم دعا کر لیتے ہیں السلات وسلام علیکم یا رسول اللہ السلام عليكم يا أهل الكبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علاء سلید علمبیا اب المسلیم مالک مائی مائی کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما یہ مبارک مقام ہمارے آقا علی سلاط کا یہاں سے گزر ہوا ہمیں اس مقام کی برکت عطا فرما اے اللہ نبی پاک علی سلاط کی راہ گزر پر تو آنا نصیب کیا آکا کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں بلا حساب داخلہ بھی عطا فرما باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے کلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا جتنے مسلمان مدفون ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا تیرے مقبولین اگر یہاں موجود ہوں تو ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما وصل صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی صحاب جس, را جس را دو چلتی ہے اب تو تمہاری جان چوڑی میرے پیارے آشتی تم بھی پچوڑی لنگ اٹھا دیے کشتی تم بھی پیچوڑی اٹھا دیے یہ پیارے پیارا ریگستان ہے اور صحرائے عرب ہے اللہ اور امیر لکھتے ہیں پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین وادی اسفان وہ مقام تھا نبی پاک علیہ استعاب السلام ہجرت کے سفر میں تشریف لائے ہم یہاں پر بس کے ذریعے آئے اور ایک طویل راستہ کچھ اسلام پیدل کچھ چھوٹی گاڑیوں میں اس بیر تک اس چشمے تک گئے کہ جسے بیر ناکا کہا جاتا ہے کہ یہ پیارے اقاد علیہ و اسلام پہ ایک ایسا معجوزہ کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے مگر وہاں سے بیٹھے پانی کا چشمہ آج بھی جاری ہے اور اس شاء رسول اس پانی کی برکتیں حاصل کرتے ہیں تیرے اچھا ہمارے اس قافلے میں نا کئی خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں جو بول نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے اس کے خط کی ہماری زیارت قبول ہو جائے دیا روڈ سے اوپر ہے کتنی دیر کا راستہ والا وہ بنے گا راستے میں رکے تو پیارے آکا علی سات اسلام کئی جگہ پر نبی پاک نے سے سیدھا راستہ نہیں دیا تھا بلکہ جدہ شریف کے قریب جو ساحل ہے نا وہاں سے گھوم کے تشیل ہے وہ پانی نکال رہے اچھا اب اس کا اس کا ذرا واقعہ بیان کریں کیا تھا یہ ستار صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے آپ کے ساتھ صحبا پاک بھی تھے تو یہ دوسرے دشمنوں نے اس میں زیادہ ڈال دیا تھا نے خود جا پہلے پہ دھان ڈالی پھر پانی صحبا کو پلایا پھر وہ دور کہیں چھوپ کے دیکھ رہے تھے معاملہ ہو گیا ہاتھوں سے ڈالا ہے یہ سارے بچ وہ خود آئے ہیں پانی نکال اپنے غلام کو پیا یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوا ہے میرا خیال میں اس وقت اور لوگ نہیں تھے نا نبی پاک علیت اسلام اور ص نبو بکر صدیق اور آپ جو واقعہ سنا رہے ہاں یہ بات واقع کافے کا بہرحال میرے بیٹھی طرح اسلامی نبی پاک کی یادیں اس خطے میں جا بجا موجود ہیں میرے آقا کا مبارک وطن ہے یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ ایک کنواں ہے جو اب بند ہے اور اس کو بیرے ڈیرے مغلک کہا جاتا ہے اس کا بورڈ لگا دیا یعنی یہ کنواں بند یہ کنواں بند ہے حالانکہ اس کنویں کا واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاط السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام سے گزر رہے تھے اور یہاں پر آنے سے پہلے جب کفار کو پتا چلا کہ یہاں سے گزرنا ہے تو اس کنویں میں زہر ملا دیا گیا اور یہ چھپ کر یہاں پر دیکھ رہے تھے اور نبی پاک علیہ اللہات والسلام نے اس کنویں پر قریب آ اپنا لوہب دہن ڈالا اور پھر سب سے پہلے پانی خود نوش فرمایا پھر صحابہ کو پانی پیش کیا اور اس لواب دہن کی برکت سے یہ جو زہر والا کنواں تھا یہ میچھے پانی میں تبدیل ہو گیا آج بھی عاشقانہ رسول اس کنویں کا پانی تبرکن استعمال کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے یہ بتاتے ہیں آ, بڑی مشکل سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تلاش کیا اور معلومات کی اور ہمیں یہ معلومات ملی تو بہرحال ہمیں عقیدت کا ثواب ملے گا ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات میں بعض اوقات وہ چیزیں آتھینٹیکیٹ نہ ہوں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جو واقعی وہ جگہ نہ ہو جس کے بارے میں جو بات مشہور ہے لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عقیدت کی وجہ سے گئے ہم نبی پاک علیہ ساطو اسلام کی چاہت کی وجہ سے آئے تو ہمارا آنا ہمارا اس جگہ کی زیارت کرنا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا اور اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی ہم اس مبارک جگہ پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ ساطو اسلام کی برکت عطا فرمائے اور اس مبارک کنویں کی برکت سے ہمیں جامع کوثر پینا نصیب فرمائے یا الہی گرمی محشرط سے جب بھڑکے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومزدہ جو بھی بارے میں آ گایا شاہ کی وہ کرم پا گیا سارا رنجو الم اس کا کافور ہے میٹھے پیار اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہم ایک ایسے کنویں کے پاس کھڑے ہیں جو بہت گہرا ہے اور بہت گہرا کنواں کھودنا پڑتا ہے یہاں پانی کے لیے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بی ناکا یہاں سے قریبی जगह میں وہ جگہ ہے جب بالکل اوپر ہی اوپر سے پانی اتنی سدیاں گزرنے کے بعد بھی آ رہا ہے اور اس وقت ہم کنویں کے پاس ہے یہ بھی کافی پرانا کنواں ہے لیکن یہ بتاتا ہے کہ یہاں کتنا نیچے تک پانی کے لیے کھودنا پڑتا تھا ذرا قریب تیرے تیرے ماں پاکی کو سلام اب ہم جا رہے ہیں وادی کدیت کی طرف یہ وہ وادی ہے جہاں سیدرا ام مابد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے تھے اور میرے آ وہاں تشریف لے گئے تھے کھنچا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 تلاش کیا ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے اور پھر یہاں کے کچھ مقامی عربیوں سے اس مقام کو معلوم کیا وادی قدیت کے قریب سعید ام مابد رضی اللہ تعالی انہا کے وہ خیمے تھے بڑی مشکلوں کے بعد یہ جگہ ہمیں پتہ چلی ہے اور یہاں جہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں نے پتھر لگا کر اس جگہ کو نامنی بھی کیا ہے نشاندہی بھی کی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سید ام محبد رضی اللہ تعال عنا کے خیمے ہوا کرتے تھے پھر آکا کا یہاں آنا امداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چرچے کا باعث بن گیا اس زمانے میں جنوں نے یہ خبر پہنچائی تھی اور آج رہتی دنیا میں آشکان رسول ام امدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں کیا قسمت تھی ان کی کہ ان کے گھر میں نبی پاک علیہ السلاط اسلام تشریف لائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے وہ مبارک اور نورانی چہرہ دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ نہ وز کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اور نماز بھی پڑھنی ہے اور ہماری گاڑیاں اب کب آتی ہیں بہر آدمی یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا کہیں تیم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے